ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں ایک انتہائی بے رحم ڈاکو ہے ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی لوگوں کے گلے کاٹے غریبوں کا مال لوٹا اور دوسروں کی محنت پر ڈاکا ڈالا hmm. لیکن پھر اچانک اسی لوٹی ہوئی دولت سے وہ ایک انتہائی شاندار جدید ترین سہولیات سے آراستہ اور بالکل مفت ہسپتال بنا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی بھی کھڑی کر دیتا ہے صحیح اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہسپتال اور یونیورسٹی بنانے کے بعد ایک ہیرو بن گیا مطلب کیا اس کے ان فلاحی کاموں نے اس کے ماضی کے تمام سنگین جرائم کو دھو دیا بالکل نہیں یہی تو اصل سوچنے کی بات ہے یا پھر وہ عمارت وہ ہسپتال حقیقت اسی ظلم کی ایک اور شکل ہے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی طرح کے الجھے ہوئے اخلاقی اور فکری سوالات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ سید جہانزیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لیا گیا ہے ایک انتہائی طاقتور مضمون ہے یہ جی ہاں جس کا عنوان ہے ظالم کا دسترخوان اور اس کے سہولتکار۔ کار آج ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی بہت بڑا نظام یا کہہ کوئی فلاحی ریاست ظلم کی بنیاد پر کھڑی ہو تو اس کے سائے میں بیٹھ کر فائدہ اٹھانے والوں کی اخلاقی حیثیت کیا ہوتی ہے اور دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس گہری بحث میں غوطہ لگائیں ایک بات شروع میں ہی واضح کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں میں بالکل بتائیے چونکہ سید جہانزیب زیب آبادی کے اس مضمون میں استعمار مغربی طاقتوں کی تاریخ اور مختلف سیاسی اور تاریخی حوالوں پر کافی سخت اور دو ٹوک تنقید موجود ہے تو ہمارا مقصد یہاں قطعی طور پر کسی مخصوص سیاسی نظریے یا کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے جی بالکل ہم کسی چیز کی توثیق نہیں کر رہے ایسا ہی ہے ہم صرف ان کے دلائل کو کھول کر سامنے رکھ رہے ہیں ہمارا کام محض اس دلچسپ اور فکر انگیز نظریے کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے تاکہ سب مل کر ان افکار کی گہرائی کو سمجھ سکیں سو فیصد درست کہا آپ نے ہم صرف پیغام رساں ہیں اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چلیں اسی ڈاکو والی مثال پر واپس آتے ہیں جس سے میں نے بات شروع کی تھی hmm, وہ ہسپتال والی مثال ہاں آبدی صاحب نے اپنے مضمون کا آغاز ہی اس جھنچوڑ دینے والی تمثیل سے کیا ہے جب ہم اس ڈاکو کے بنائے ہوئے ہسپتال یا یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ بہت شاندار لگتی ہے مطلب وہاں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں और ज़ाहरी बात है एक आम इंसान के तौर पर हम शायद कहें कि भाई उसने जो भी किया कम अज़ कम अब तो वो एक अच्छा काम कर रहा है ना? बिल्कुल हम अक्सर कहते हैं कि बस इंसान की नियत साफ़ होनी चाहिए لیکن مصنف یہاں ایک بہت بنیادی اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور وہ اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماملہ اتنا سادہ ہے نہیں جی اور یہیں سے اس بحث کی اصل فکری بنیاد پڑتی ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ تحارت نیت یعنی نیت کے خالص ہونے کے بارے میں تو بہت سنا ہے جی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بالکل لیکن مصنف ایک اور اتنی ہی اہم چیز پر زور دیتے ہیں جسے تحارت مال کہا جاتا ہے مال یعنی پیسے کا پاک ہونا؟ بالکل وہ سرمایہ یا وہ وسائل جو کسی کام میں لگائے جا رہے ہیں ان کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے دنیا کے بڑے اخلاقی اور دینی اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ صرف اچھے ارادے کافی نہیں ہوتے بلکہ اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے اگر کسی فلاحی کام مثلاً اسی ہسپتال کی بات کر لیں اگر اس کی ایک ایک اینٹ کسی غریب کا خون چوس کر یا کسی کا حق مار کر لگائی گئی ہے تو در حقیقت وہ عمارت ایک کھوکھلی اور غاسبانہ بنیاد پر کھڑی ہے جی، مقاصد کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں اگر ان کے حصول کے ذرائع ظالمانہ اور غاسبانہ ہیں تو وہ پوری کی پوری عمارت اخلاقی طور پر ملبہ ہے وہ کبھی بھی ایک سچے اور خالص نظام کا حصہ نہیں بن سکتی یہ بات انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے مطلب ہم روز مرہ زندگی میں اس زاویے سے سوچتے ہی نہیں اور اسی کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی زبردست اصطلاح استعمال کی ہے اور وہ ہے ظالم کا دسترخوان یہ بہت گہری اصطلاح ہے جی اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ یہاں تنقید کا ہدف صرف وہ ڈاکو یا ظالم نہیں رہا جس نے وہ دسترخوان بچھایا ہے بلکہ وہ لوگ بھی بحث کے دائرے میں آگے ہیں جو اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اس لوٹے ہوئے مال سے بنی سہولیات سے فائدہ اٹھا ہے بالکل مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ارادتاً اور خوشی سے اس دسترخوان کی رونق بڑھا رہا ہے وہ محض ایک معصوم مہمان نہیں ہے بلکہ وہ ایک سہولت کار ہے سہولت کار جی جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس نظام کا حصہ ہے وہ جرم میں برابر کا شریک ہے اور یہی وہ کڑوا سچ ہے جو ہزم کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے مصنف کی دلیل بہت واضح ہے کہ جب آپ ارادے اور رغبت کے ساتھ کسی ظالم کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو آپ دراصل اس کے جرائم کو ایک طرح کا معاشرتی جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں صحیح کہا ذرا سوچیں जब एक माशरा देखता है कि लूटमार करने वाला शख़्स इतनी इज्जत पा रहा है पढ़े लिखे और मोजिज़ लोग उसके हस्पतालों और यूनिवर्सिटियों का हिस्सा बन रहे हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है یہی کہ ظلم ایک نارمل چیز بن جاتا ہے بالکل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظلم اور لوٹ مار معاشرے میں ایک قبول شدہ حقیقت بن جاتے ہیں ظالم کا اقتدار مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور جو لوگ خوشی خوشی اس نظام سے مستفید ہوتے ہیں وہ دراصل اس کی طاقت کو دوام بخشتے ہیں وہ شریک جرم سے بڑھ کر اس کے سہولت کار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی موجودگی اس ظالمانہ نظام کو ایک اخلاقی پردہ فراہم کر دیتی ہے लेकिन एक मिनट यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे जहन में जी बताइए अगर हम इस उसूल को वैसे ही मान लें तो क्या इसका मतलब यह है कि इस निजाम के अंदर सांस लेने वाला हर शख्स गुनागार है मतलब मेरा यह है कि अगर एक शख्स पैदा ही उसी डाकू की बस्ती में हुआ है उसके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है सही उसने तो वो निजाम नहीं चुनाना وہ تو بس وہاں گنجائش نہیں ہے جو مجبوری کے خوش قسمتی سے مصنف نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا انہوں نے اس کڑے اصول میں ایک بہت واضح اور منصفانہ رکھا ہے اچھا وہ کیا ہے مصنف کے مطابق وہ لوگ جو پیدائشی طور پر کسی ایسے ماحول ریاست یا نظام میں پیدا ہو گئے ہیں جن کی بنیاد ظلم پر ہے ان پر اس طرح کی اخلاقی گرفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں آئے بالکل انہوں نے اس ظالمانہ نظام کا حصہ بننے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا ان کی وہاں موجودگی ایک پیدائشی جبر ہے لیکن اس استثناء کے ساتھ ایک کڑی شرط بھی جڑی ہوئی ہے اور وہ شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ کلبی اور ذہنی طور پر اس بات نظام کے غلام نہ بنے یعنی کم از کم ان کے دل میں اس ظلم کے خلاف نفرت موجود ہو hmm, دل میں نفرت ہو جی وہ اس نظام کو دل یا زبان سے ناپسند کرتے ہوں اور اگر ان میں استطاعت ہو تو وہ اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کریں مجبوری کی حالت کو تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس ظلم سے محبت کرنے لگے صحیح صحیح جب تک ان کے پاس کوئی اور آسرا کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے تب تک ان کی مجبوری ایک عذر ہے یعنی جسمانی طور پر وہاں موجود ہونا اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ اس نظام کی چمک دمک سے مروب ہو کر اسے حق اور سچ تسلیم کر لینا ہے یہ فرق واقعی بہت اہم ہے جسمانی موجودگی اور ذہنی مروبیت کا فرق اور اسی فرق کو بنیاد بناتے ہوئے مصنف اس پوری بحث کا رخ ایک انتہائی حیران کن طرف موڑ دیتے ہیں جی وہ ڈاکو اور اس کی بستی والی مثال کو آج کے جدید دور اور خاص طور پر مغربی طاقتوں کی چمک دمک اور ان کے موجودہ فلاحی نظام پر منطبق کرتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کا انفراسٹرکچر کتنا شاندار ہے وہاں کی یونیورسٹیاں ان کا انصاف کا نظام ان کی فلاحی ریاستیں ہمیں دنگ کر دیتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے لیکن مصنف ان جدید معاشروں کو تاریخ کے آئینے میں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی ڈاکو کا دسترخوان ہے یہ بہت ہی سخت اور براہ راست تنقید ہے بالکل اور مصنف اس تنقید کے لیے باقاعدہ تاریخی حقائق کا سہارا لیتے ہیں وہ ماضی اور حال کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں مصنف کا موقف یہ ہے کہ آج ہم جن خوشحال مغربی معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں جن کے سائنسی اور فلاحی کمالات سے ہم مروب ہوتے ہیں اگر ہم تاریخ کے صفات پلٹیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی بنیادیں دراصل نو دور میں رکھی گئی تھی نوآبادیاتی دور یعنی کلونیلزم کا دور جی کلونیلزم کی لوٹ مار غلامی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر صدیوں تک دنیا بھر کے غریب خطوں سے وسائل کو بے دردی سے نچوڑا گیا انسانوں کی منڈیاں نگائیں گئیں hmm. اور اسی عالمی استحصال کے نتیجے میں وہ بے پناہ سرمایہ اکٹھا کیا گیا جس نے آج کے ان فرسٹ ورلڈ معاشروں اور ان کے جدید نظاموں کی بنیاد رکھی مصنف کا اصرار ہے کہ ان ممالک کی ظاہری چمک دمک دیکھنے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چمک کے پیچھے کتنی ہی قوموں کا خون اور پسینہ شامل ہے یعنی وہ سرمایہ پاک نہیں ہے بالکل وہ سرمایہ پاک نہیں ہے اور اسی تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف ایک اور بڑا دھما کا خیز دعویٰ کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو ترقی پذیر ممالک سے ہجرت کر کے ان ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں हم. لیکن کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھی نوکری کے لیے یا محض ایک پرامن زندگی کی تلاش میں ہجرت کر رہا ہے وہ اخلاقی طور پر اس ظالم کا سہولت کار بن جاتا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے یہ تو ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت ہی کٹھور فیصلہ لگتا ہے جو دنیا بھر میں ہجرت کرتے ہیں کیا محض ایک بہتر زندگی کی خواہش انسان کو ظالم کے دسترخوان کا مہمان بنا دیتی ہے دیکھیں یہ واقعی اس مضمون کا سب سے چوبنے والا حصہ ہے اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے اخلاقی مخمصے میں ڈال دیتا ہے لیکن اگر ہم مصنف کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ اس ہجرت کو محض ایک جغرافیائی تبدیلی یعنی صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے طور پر نہیں دیکھتے تو پھر وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں وہ اسے ایک نظریاتی اور اخلاقی شمولیت کے طور پر دیکھتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ جب کوئی شخص ارادتاً رغبت کے ساتھ اور مروب ہو کر ان نظاموں کا حصہ بنتا ہے تو وہ اپنی محنت اپنی صلاحیتوں اور اپنے ٹیکس کے ذریعے اس نظام کی معیشت اور ساخت کو مزید مضبوط کر رہا ہوتا ہے صحیح وہ اس معیشت کا پیا بن جاتا ہے بالکل وہ بھلے ہی برائے راست کسی ظلم میں شریک نہ ہوں لیکن وہ ایک ایسے نظام کی کامیابیوں کا حصہ بن رہا ہے جس کی جڑیں تاریخی استحصال میں پیوست ہیں اور جیسا کہ ہم نے استثنا والے حصے میں بات کی تھی نا وہ مقامی لوگ جو وہیں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس نظام کے تاریخی ظلم پر تنقید کرتے ہیں وہ اس گرفت سے باہر ہیں کیونکہ وہ مجبوری کے تحت وہاں ہیں کسی لالچ یا رغت سے نہیں گئے ایسا ہی ہے مصنف کے نزدیک مروب ہو کر جانا اور اس نظام کے سمرات کو خوشی خوشی کرنا انسان کو اخلاقی طور پر اس استحصال شراکت دار بنا دیتا ہے یہ واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے لیکن مصنف نے ان باتوں کو صرف ہوائی ڈاو تک محدود نہیں رکھا انہوں نے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سنت اور تاریخ کے ناقابل تردید دلائل کا ایک پورا انبار لگا دیا ہے جی بالکل انہوں نے بہت مضبوط حوالے دیے ہیں اور ان دلائل میں سب سے پہلی اور سب سے طاقتور تو ذہن میں ایک انتہائی مقدس جگہ کا تصور آتا ہے اللہ کا گھر यकीन. لیکن سورت تو آیت ایک سو میں ایک ایسی مسجد کا ذکر ہے جسے کھوکھلی بنیاد قرار دیا گیا اور جسے گرانے کا حکم دیا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عبادت گاہ جہاں نمازیں پڑھی جانی ہوں اسے جہنم کی آگ میں گرنے والے عمارت قرار دے دیا جائے میں چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیں مسجد زرار کا واقعہ اس پوری فکری بحث کا مرکز اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے پسے منظر میں جائیں تو یہ مسجد مدینہ میں منافقین کے ایک گروہ نے تعمیر کی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کے لیے یہ بالکل ایک عام مسجد تھی، ایک فلاحی اور مذہبی کام تھا۔ وہاں سجدے ہونے تھے Allah का नाम लिया जाना था लेकिन उसके पीछे जो नियत थी और जिन लोगों ने उससे बनाया था उनका असल मकसद मुसलमानों के दरम्यान फूट डालना शर फैलाना और फितना परवरी था यानी वो बज़ाहिर दीन का लिबादा ओढ़ कर एक साजिश तैयार कर रहे थे जी बिल्कुल تب صورت الطبہ کی آیت 109 نازل ہوئی جس میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی یا وہ جس نے اپنی عمارت کھوکھلی گرتی ہوئی بنیاد پر رکھی جو اسے جہنم کی آگ میں لے گری تو یعنی عمارت کی ظاہری شکل اور اس کا لیبل اہم نہیں رہا بالکل قرآن نے اس ظاہری نیکی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور نہ صرف مسترد کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا صحیح مصنف اس واقعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نیت اور بنیاد کی پاکیزگی سب سے پہلی شرط ہے اگر بنیاد میں خطور ہے اگر جڑ میں ظلم اور بدنیتی شامل ہے تو آپ اس پر مسجد بھی تعمیر کر لیں وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بہت گہری بات ہے ظاہری نیکی کسی باطل اور غاصبانہ بنیاد کو حق میں تبدیل نہیں کر سکتی یہ ایک بہت ہی واضح پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ صرف کام کی خوبصورتی نہ دیکھیں اس کی بنیادوں کا جائزہ لیں یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے اور اسی طرح مصنف نے سورہ نسا کی آیات 51 اور باون اور سورہ مریم کی آیات بہتر اور تہتر کا حوالہ بھی دیا ہے और मुझे ये हिस्सा इसलिए बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि यह सीधा इंसानी नफ्सियात पर बात करता है नफ्सियाती पहलू बहुत अहम है इसमें हम इंसान कितनी जल्दी बड़ी बड़ी इमारतों चमकती गाड़ियों और महफिलों की रौनक देखकर मरूब हो जाते हैं हमें लगता है कि जिसके पास वसाइल ज्यादा हैं जिसकी मीशत मुस्तहकम है बस वही सही रास्ते पर होगा और इन आयात में बिल्कुल इसी इंसानी कमजोरी को उजागर किया गया है جی ہاں یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ منکرین حق ہمیشہ اپنی محفلوں کی شان و شوکت اپنے اقتصادی استحکام اور اپنے سرمائے پر فخر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس پیسہ ہے بالکل وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہماری معیشت مضبوط ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور ہمارا راستہ ہی حق ہے اور بعض اوقات اس ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اہل ایمان بھی مروب ہو جایا کرتے تھے جو کہ ایک فطری انسانی کمزوری ہے جی لیکن قرآن انہیں فوراً یاد دلاتا ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو مادی ساز و سامان اور ظاہری طاقت میں ان سے کہیں زیادہ آگے تھیں لیکن چونکہ ان کی بنیاد باطل پر تھی اس لیے ان کا انجام ہلاکت ہوا صحیح یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ مادی ترقی شاندار انفراسٹرکچر یا کوئی بہترین فلاحی نظام کبھی بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معیار نہیں ہو سکتا حق کی, پہچان اس کی اخلاقی بنیادوں سے ہوتی ہے اس کی عمارت کی اونچائی سے نہیں اور پھر حادیث کی باری آتی ہے جو اس تصور کو مزید مضبوط کرتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور روایت کے اللہ تعالی صرف پاک اور حلال کو قبول کرتا ہے hmm. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جسے ہم نے اکثر سنا ہے کہ ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ مناسب ہے ہم عموماً اس حدیث کو صرف اس حد تک نا, کہ انسان کو حرام کمائی کا لکمہ نہیں کھانا چاہیے بالکل ہم اسے بہت محدود کر دیتے ہیں لیکن مصنف نے اس کا دائرہ کار کتنا وسیع کر دیا ہے انہوں نے اسے صرف ایک انسان کے جسم تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے پورے کے پورے اداروں پر لاغو کر دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تشریح اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی ہے ہم نے واقعی ان حدیث کو صرف ذاتی خوراک اور رزق حلال تک محدود کر رکھا ہے لیکن مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح حرام لقمے سے بننے والا جسمانی گوشت آگ کا حقدار ہے بالکل اسی طرح وہ ہر ادارہ وہ ہر سہولت وہ ہر ہسپتال یا یونیورسٹی جس کی نشو حرام مال اور غریبوں کے استحصال سے ہوئی ہو وہ بھی روحانی اور اخلاقی اعتبار سے اسی حکم میں آتا ہے یعنی وہ ادارہ بھی حرام سے پیدا ہونے والے گوشت کی طرح ہے جی بالکل وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس اصول کے تحت ظلم کی کمائی سے بنے ہوئے خیراتی ادارے چاہے وہ کتنے ہی لوگوں کا بھلا کر رہے ہوں تہارت کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے جو دین نے مقرر کیا ہے ان کی جڑیں حرام میں پیوست ہیں کمال ہے مطلب جب ہم فرعون کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس ایک ظالب بادشاہ ایک ولن کا تصور آتا ہے جو لوگوں پر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے صحیح بات ہے لیکن مصنف ایک بہت ہی مختلف پہلو سامنے لاتے ہیں फ़िरौन सिर्फ़ एक कार्टून विलन नहीं था वो अपनी सल्तनत में बड़े बड़े अवामी मनसूबे बनाता था महलात तामीर करवाता था सड़कें बनाता था वो भी एक तरह से अपनी रियाया पर एहसान जताता था और फैलाई काम करके लोगों को अपने निज़ाम के साथ जोड़े रखता था यकीन ताक़तवर ालिम हुक्मरान हमेशा अवाम को काबू में रखने के लिए मादी तरक्की और अवामी मनसूबों का सहारा लेते हैं فرون کی سلطنت میں عظیم الشان تعمیرات موجود تھیں جنہیں دکھا کر وہ ریایہ کو مروب کرتا تھا اور انہیں یہ باور کرواتا تھا کہ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے ہم یہ تو آج بھی ہوتا ہے اس دور کے اس بہترین انفراسٹرکچر کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ اس کی سلطنت کو ظلم اور تکبر کا گہوارہ قرار دیا صحیح مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ فرون کی ان تعمیرات سے مروب ہو کر اس کے نظام کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی طاقت کا حصہ بنے وہ بھی اس کے ظلم میں برابر کے شریک شمار ہوئے ظالم کی دی ہوئی سہولیات سے اندھا ہو کر اس کے نظام کا پرزہ بن جانا انسانیت کی تاریخ کا ایک پرانا المیہ ہے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دہرایا جا رہا ہے اور اسی شراکت داری کو اسی سہولت کاری کو امام موسا کاظم علیہ السلام کے قول سے نہایت ہی جامع اور زبردست انداز میں سمیٹا گیا ہے وہ قول ایک اتنا واضح اصول پیش کرتا ہے جو سیدھا ہمارے ضمیر پر جا کر لگتا ہے جی ہاں امام موسا کاظم علیہ السلام کا وہ فرمان دراصل اس پورے مضمون کا نچوڑ ہے آپ فرماتے ہیں کہ العامل بالظلم بزلم والمعین اللہ و رازی بہی شرکا سلاثت ہوں یعنی ظلم کرنے والا ظلم میں مدد دینے والا اور اس ظلم پر راضی رہنے والا یہ تینوں برابر کے شریک ہیں تلوار چلا رہا ہے یا مال لوٹ رہا ہے اگر ہم کسی ظالم کے نظام کے کل پرزے بنے ہوئے ہیں یا کم از کم اگر ہم اس ظلم کے نتیجے میں ملنے والی سہولیات پر راضی ہیں اور ان سمرات سے خوشی خوشی مستفید ہو رہے ہیں تو اخلاقی اور روحانی عدالت میں ہم اسی کی صف میں کھڑے ہیں ہم خود کو معصوم نہیں کہہ سکتے بالکل نہیں یہی اصطلاح سہولت کار کی بالکل درست اور مکمل تشریح ہے جو مصنف ہمیں اس پورے مضمون کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم اس تمام گفتگو ان تمام تاریخی مذہبی اور فکری حوالوں کو سمیٹیں تو اس تفصیلی جائزے کا اصل سبق کیا ہے یہ مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو محض ان کی چمکتی ہوئی سطح سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے ظاہری ترقی پرکشش فلاحی نظام اور ہموار سڑکوں کے پیچھے چھپے بنیادوں کا جائزہ لینا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بے شک محض دنیاوی چمک دمک اور اقتصادی خوشحالی سے مروب ہونے کے بجائے ہمیں حق اور باطل ظالم اور مظلوم کی پہچان کرنی چاہیے یہ مضمون جو ہم نے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لیا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا کڑا احتساب کریں کہ کہیں ہم بھی لاشوری طور پر کسی ظالم کے دسترخوان کی رونق تو نہیں بڑھا رہے کہیں ہم اپنی صلاحیتیں کسی ایسے نظام کو مضبوط کرنے میں تو نہیں لگا رہے جس کی بنیادیں استحصال پر کھڑی ہیں اصل شعور یہی ہے کہ ہم ظلم کی بنیاد پر کھڑی کسی بھی عمارت کو اپنی رضامندی سے مضبوط نہ کریں اور اسی شعور کے ساتھ میں اس گفتگو کے اختتام پر ایک انتہائی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جی بتائیے مصنف نے جو فکری اور اخلاقی بنیاد ہمیں فراہم کی ہے اگر ہم اسے آج کے جدید دور کے حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا اور شاید پریشان کن سوال جنم لیتا ہے آج ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہتے ہیں جہاں پوری دنیا کی معیشتیں بینکنگ کے نظام اور تجارت ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی پیچیدہ طریقے سے جڑی ہوئی ہیں हم, سب کچھ کنیکٹڈ ہے بالکل اگر دنیا کی موجودہ سپر پاورس کی معیشت اور خوشحالی کی بنیاد ماضی کے استحصال استعمار اور لوٹ مار پر کھڑی ہے تو کیا آج کے اس دور میں واقعی کوئی ایسا معاشی نظام کوئی ایسی مارکیٹ یا کوئی ایسا ملک بچا ہے جس کی بنیاد مکمل طور پر خالص ہو اور وہ اس تاریخی استحصال کے اثرات سے سو فیصد پاک ہو یہ تو ایک بہت ہی اگر ہم اس اصول کو آج کی دنیا پر پوری سختی سے لاگو کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں تاریخ میں کتنا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہم ایک ایسا دسترخوان تلاش کر سکیں جس پر کسی ظالم کے لوٹے ہوئے مال کا ایک قطرہ بھی شامل نہ ہو یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ہماری موجودہ عالمی حقیقت اور ہماری اخلاقی نظریات کے درمیان ایک پل تعمیر کرنے یا شاید ایک تصادم کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو دنوں بلکہ شاید مہینوں تک ذہن میں گونجتا رہے گا کیا اس جڑی ہوئی دنیا میں واقعی کوئی خالص دسترخوان بچا بھی ہے یہ وہ بھاری سوچ ہے جس پر سننے والوں کو اکیلے میں غور کرنا ہوگا ہم اسی فکر انگیز سوال پر آج کی اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں